خطبہ نمبر 31 آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی جب آپ علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو زبیر کے پاس بھیجا کہ اسے جنگ سے پہلے اطاعت امام علیہ السلام کی طرف واپس لے آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تلغین نطلعہ فانك ان دلغه تجده كالثور عاقسا قرنه يركب السقم ويقول هو الدلول خبردار تلحا سے ملاقات نہ کرنا کہ اس سے ملاقات کرو گے تو اسے اس بیل جیسا پاؤ گے جس کے سینگ مڑے ہوئے ہوں وہ سرکش سواری پر سوار ہوتا ہے اور اسے رام کیا ہوا کہتا ہے ولكن الغز كبير فانهو ال ينعريك فقل له يقول لك ابن خالد عرفتني بالحجاز وانكرتني بالعراق فما عدا مما بدا تم صرف زبير سے ملاقات کرنا کہ اس کی طبیعت قدر نرم ہے اس سے کہنا کہ تمہارے مامو ذات بھائی نے فرمایا ہے کہ تم نے حجاز میں مجھے پہچانا تھا اور عراق میں آکر بالکل بھول گئے ہو آخر یہ نیا سانحہ کیا ہو گیا ہے